پانی کے چند کترے بالٹی میں گر جائیں تو کیا ایسے پانی سے غسل ہو سکتا ہے اب پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوال کیا کیوں؟ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پانی جو تہارت کے لیے استعمال ہو گیا وضو کرتے وقت مثال کے طور پر آپ نے پانی ہاتھ میں لیا چہرے پہ ڈالا اب یہ چہرے سے لگ کے جو پانی جسم کو چھوڑتا جا رہا ہے نا جو پانی جسم کو چھوڑتا جا رہا ہے وہ پانی کہلاتا ہے استعمال شدہ اور اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں مستعمل استعمال شدہ مستعمل تو وہ پانی ہو جاتا ہے مستعمل مائع مستعمل تہارت کے قابل تو نہیں ہوتا کہ اس سے دوبارہ وضو یا غسل کیا جا سکے مگر پاک ہوتا ہے کہ اگر آپ کے جسم کو چھوڑنے کے بعد چہرہ دھویا چہرہ چھوڑنے کے بعد داڑھی کی وجہ سے ڈراپس ٹپک جاتے ہیں کترے بعض اوقات کترے ٹپک کے کمیز کے اگلے حصے کو گیلا کر دیتی ہیں بعض اوقات ہاتھ دھوتے ہوئے استین گیلی ہو جاتی ہے ایسا ہوتا ہے دامن میں پانی کے چھینٹے اڑ جاتے ہیں کبھی تو یہ پانی ناپاک نہیں ہے, ہے پاک پاک کرنے والا نہیں ہے دو چیزیں ہیں ایک تو از خود پانی کا پاک ہونا اور دوسرا ہے پاک کرنے والا ہونا تو یہ مائے مستعمل جو ہوتا ہے از خود پاک ہوتا ہے کہیں لگے گا تو اس جگہ کو ناپاک نہیں کرے گا لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوگا اب بالٹی سے غسل کرتے وقت جب غسل جب فرض یا واجب ہے کسی پر تو ظاہری بات ہے اس کو غسل اتارنا ہے اب اس کے لیے اس کو چاہیے متا پانی کون سا متحر جو کہ پاک کرنے والا ہو پاک کرنے والے پانی کو کیا کہتے ہیں مائع متحر ایک ایک بار بولیں مائع متحر یعنی تہارت دینے والا پاک کرنے والا پانی مائع متحر ہے اب مائع متحر میں اگر مائع مستعمل مل جائے تو اس کا قاعدہ یاد رکھ لیجئے تو آپ کبھی پریشانی نہیں ہوں گے مائع متحر مائع مطلق جو پانی ہے پاک پانی پاک کرنے والے پانی کے اندر مستعمل پانی اگر مل جائے تو جو زیادہ ہے حکم اس کا لگے گا اگر مائے متعلق زیادہ ہے پاک کرنے والا پانی زیادہ موجود ہے تو وہ بالٹی میں چند قطرے جسم سے لگ کر اگر اس چلے جاتے ہیں تو اس سے پانی مستعمل نہیں ہوگا بشرطے کے بالٹی میں پانی اس سے زیادہ ہو اب اس میں ایک احتیاط اور ہے غسل کی ابتدا کے وقت ویسے بھی حکم یہ ہے کہ نجاست اگر جسم میں کہیں لگی ہو تو پہلے اسے پاک کر لیا گیا نجاستے غلیزہ ہو یا خفیفہ ہو یعنی بےآنی نجاست جو ہے اسے پہلے جو ہے پاک کر لینا چاہیے اس کی اس کا فائدہ یہی ہے کہ اگر جسم سے پانی لگ کے مثال کے طور پر اگر جسم کے کسی حصے پہ نجاست لگی ہوئی ہے بےآنی پیشاب کا قطرہ ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے اور وہ بوند جو آپ کے جسم سے ٹچ ہو کے بالٹی میں گئی ہے اس بوند کے اندر اس نجاست کا کوئی جز شامل ہوا تو وہ بون تو ازفد نجیس ہے پاک تو نہیں کہ وہ صرف مستعمل پانی نہیں ہے بلکہ وہ ناپاک پانی ہے اب وہ پانی اگر بالٹی میں گرا تو پانی نجی ہو جائے گا ناپاک ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ویسے مائیں مستعمل ناپاک نہیں ہوتا تو اگر پانی میں ایک دو بوندے چند قطرے اگر گر جائیں تو اس سے پانی مستعمل نہیں ہوگا اس بالٹی سے ہاں جان بوجھ کے سنی کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے اسپیشلی جب وضو کرتے ہیں تو وزو میں جب تین مرتبہ چہرہ دھونے کا جو حکم ہے تو ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ جیسے بالخصوص بارش لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جن کی داڑھی ہوتی ہے تو داڑھی میں تقاضا ہے کہ پانی تھوڑی دیر ٹپکتا ہے چہرہ دھونے کے بعد اس کے بعد جب دوبارہ پانی لے رہے ہوتا ہے چونکہ وضو خانے میں جگہ اتنی ہوتی ہے کہ پانی جو ہے چہرہ آگے رکھنا پڑتا ہے ورنہ کیا ہوگا کہ جہاں آپ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے وہاں پانی جمع ہوتا رہے گا اور پھر کیا ہوگا جب وہاں پر پانی اڑے گا چلنے سے پانی اڑے گا تو ایک بشری تغداد انسان جو ہے تھوڑا آگے اوگے وزو کرتا ہے تاکہ پانی آپ کے چہرے سے یا ہاتھوں سے جو گرے وہ پانی گرنے والی جگہ پہ گرے ہوتا کیا ہے تو چہرہ دھونے کے بعد دوبارہ آدمی پانی ایک طرف نل سے ہاتھ بھر رہا ہوتا دوسری طرف داڑھی سے ہاتھ بھر رہا ہوتا ہے. ایسا دیکھا گیا ہے تو اگر آپ کا اس وقت بھی پانی جو ہے داڑھی سے بھرا ہوا پانی زیادہ ہوگا تو وہ مائع مستعمل ہوگا پاک پانی متاہر پانی نہیں ہوگا تو اس میں احتیاط چاہیے کہ جس وقت آپ پانی نل میں لے رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں کہ اس میں مستعمل پانی زیادہ جمانا ہو